اللہ اسے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے ساتھ اور انہیں اندھیریوں سے روشن کی طرف لے جاتا ہے اپنی حکم سے اور انہیں سیدھیرا دکھاتا ہے